شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریخی کی جب چھا جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی بے شک دی اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا